السّلام <سؤال> ورحم اللہ و رحمۃ الحمد اللہ و رحمۃ اللہ وحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں ہمارے سطح دس کتاب دعوت شریف میں سے دس نمبر چار سو بہتر پبلک ایک سو چودہ چار سو بہتر دعوی شریف شعر شا تک کے تیر و تروش تعداد ہے اور ایک سو چودہ جو ہے اوراد فتح کا دس نمبر ایک سو چودہ ہے اور ہماری اس سے طلبا اللہ فتح کا حصہ اول یعنی ملک میں ہے اور لالا نمبر چوالیس کے توضیح ہو رہے تو لالہ نمبر چوالیس کے ذہن کے ذہن میں جو دعائیں مقدس خلمات وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ وصدق صدف اواہ دہ و از جل دہو و ہضم الحضا و تو اس میں سے جو ہے لا اللہ وح دہ و صدقہ واہد و <عَبْدَو> یہاں تک کہ توجہ ہو چکا تھا دو درسوں میں آج اسی مقدس دعا کی لال لَا اللہ نمبر چوالیس کے جو ہے بقیہ حصہ وا از جل دہ و ہضم الحزہ اس خلمات کی ہم توجہ کوشش کریں گے تو وہ اعزا تو اس کی توجہ کیا ہے تو لغت میں لکھا ہے کہ اعزا تعزیرن یہ بقیہ انشاء اللہ کوشش کروں گی پورا کرنے کی تو اعضا جندا ہو اس مقدر مقدس سے آج کے دس میں چار سو باسٹھ ایک سو چوالیس اس مقدس جمسے شو جاتے ہیں تو ازا تعزیرن جو اس کے معنی لغت میں لکھا ہے مدد کرنا مضبوط بنانا طاقت باہم پہنچانا اور بڑھانا ترخی دینا مستحکم کرنا ہاں جی اور نمبر تین جو ہے کمک پہنچانا اور رتبہ بلند کرنا اور اسی طرح جو ہے کنفرم کرنا یہ سارے معنی جو ہے لکھا ہے اس کے علاوہ جو ہے اززا و آزدا ہے تفریح باب آزاد فرض ہے اس کا ایک معنی جو ہے محبت کرنا ہاں جی پسند کرنا اہمیت دینا یہ معنی بھی آیا ہے اور محبوب و پسندیدہ ہونا یہ معنی بھی آیا تو یہ سارے لغات جو ہے القام السلج نے اس مقدس اززا کا جو ہے اور توج آیا ہے تو آز ازا تعزی دن و اعضا یہ بابری فالسے ہیں جی آزاد از بھی اور اعزا دونوں کا ایک معنی ہے ایک ہے اور دونوں کے معنی میں جو ہے جند ہو ازا تعزی دن کے معنی اور اعزا ازا و اعضا آز دونوں کا معنی اور ان کتاب لغت کاموں سے جدید کی و شما لوگیں مزید جو ہے کتاب محردات رواق جو قرآن لغت ہیں اس میں فرماتے ہیں العزت اس حالت کو کہتے ہیں جو انسان کو مغلوب ہونے سے محفوظ رکھتے ہیں محفوظ رکھے العزا اس حالت کو کہتے ہیں جو انسان کو مغلوب ہونے سے محفوظ رکھتے ہیں انسان کو مغلوب ہونے نہیں دیتے دشمن کے مقابلے میں شکست ہونے نہیں دیتے اور العزیز میں نے وہ ہے جو غالب ہو عزیز یعنی کہیں وہ ہے جو غالب ہو اور مغلوب نہ ہو عزیز کے مان کہتے ہیں وہ ذات ہے جو غالب ہو اور مغلوب نہ ہو ان نہ ہو الحکیم قرآن باغ میں ہے ہاں جی نمبر چھبیس آئی میں بے شک وہ غالب حکمت والا ہے اللہ عزیز یعنی غالب حکیم حکمت والا ہے قرآن باغ میں اللہ نے خود کو عزیز سے جو ہے العزیز بھی ہاں جی اللہ نے اپنے عصمہ اور حوصنہ میں سے قرار دیا قرآن باغ میں اور ازہو ہوں کے معنی فلان اس پر غالب آ گیا اض فلان اس پر غالب آ گیا اور من از بزا یہ عربی مغلا ہے جس کی لاٹھی اس کی بیس اردو میں بولتے من ازہ جس کی لاٹھی از بزا کے کی بحث اس کی مرضی چلے گا یہ مفردات لاغب میں لکھا تو اس لغوی بحث سے جو ازل میں ہم نے بات کیا معلوم ہوا کہ آز مدد کیا مضبوط و مستحکم کیا طاقت بہم پہنچایا غالب کرنا سب مراد ہے یہ سارے معنی اندرست اور جندہو دہ جن فوج ہاں جی لشکر جن فوجی سپاہی القام حصول جدید نے یہ معنی کیا جن کے معنی ہو ضمیر ہے جو اللہ کی طرف پر لڑتا ہے اس کے معنی اس کے اپنے فوج کے معنی میں تو جن خود دو جن دن معنی فوج لشکر جن دی فوجی سپاہی فوج کی طرف جن کی طرف نسبت واض جندہ داں جی جو کس دعا کا حصہ ہیں اس کے معنی اور اس نے اپنے لشکر کو غلبہ ادا کیا واضح اللہ نے جن دا اپنے لشکر کو غالبہ ادا کیا اس کے تمام دشمنوں پر یہ تجم و درست ہے یا اور یہ اور جو ہے اس نے اپنے لشکر کو مضبوط و مستحکم غالب کیا مضبوط و مستحکم غالب کیا یہ معنی سے اس کو مضبوط مستحکم کرنے کے ساتھ ساتھ دشمنوں پر غالب بھی کیا تو یہ واضح جن دہ ہاں جی یہ دعائے خلمات ہیں اللہ تعالیٰ کو جو ہے عظمت کے ساتھ یاد کرنے اللہ ذات ہے جس نے اپنے لشکر کو ہاں جی اپنے لشکر کو غالبہ عطا کیا اس اپنے لشکر کو مضبوط مستکم اور غالب کے دشمنوں پر. تو اس دعا کی تصدیق جو ہے تاریخ انبیاء خصوصا تاریخ اسلام گواہ ہے کہ اللہ نے لشکر اسلام کو ہاں جی ایک مختصر عرصے میں لشکر اسلام کو جو ہے ایک مختصر عرصے میں پورے جزرۂ عرب پر غالبہ دیا اللہ ہی نے دو دیا ہے اور تمام غیر مسلم قوتیں جو جزر عرب میں تھیں سب زیر و زبر ہو گیا اور اللہ نے اپنے پیارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلام کا مکمل غالبہ دیا اور فتح مکہ کے موقع پر تو دشمن اتنے مغلوط ہیں شکست پردہ سے کہ ہرگز مقابلہ کی ہمت میں ہوئی اور بدون نے کسی جنگ کے مکہ مکرمہ فتح ہو گیا کتنی بڑی عظمت ہے اور رسول جس کو جو ہے حساب سمیت مکے سے نکال دیا تھا آج آٹھ سال کے بعد رسول اللہ مکے میں داخل ہو رہا ہے اور وہاں کے آپ کے دشمنوں کو آپ کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت دینی ہے ہاں جی ایک مچھر کو بھی مارنے کی ضرورت نہیں پا اور آپ کو مکہ فتح ہو گیا ہاں جی اور جو ہے دشمن اتنے معلوم ہو گئے فتح مکھا کے موقع پر کہ ہرگز مقابلہ کی ہمت نہ ہوئی دشمن میں قریش مکہ اور ان کے جو حامیوں میں اور بھی کسی جنگ کے مکمل پھتا ہوا تو یہ سب اسی پاکزات نے اللہ تعالیٰ کے نصرت و عنایت کی برکت سے ہے کہ اپنے دشمنوں کو یہ مغلوب کر دے اس نے تو اس لیے فرما ضوامی وا جندا ہو یعنی اللہ نے جو ہے اللہ ادین نے اپنے لشکر کو غلبہ عطا کیا ان کو مضبوط اور مستحکم کیا اور آپ کے سارے دشمنوں کو مغلوب کر دیا اور اپنے لشکر کو جسے تمام دشمنوں پہ غلبہ اور عطا کیا اور ان کو مضبوط مستحکم کیا تو تاریخ اسلام جو ہے اس بات کی گواہی ہے آگے وہ ہضم الاحذاب واہد ہو ہاں جی تو اس میں تین لفظ ہضم ہے احزاب ہے وحد ہو تو ہضم یاضم و ہضمن کے معنی شکت دینا ہاں جی اور پرانا کے معنی بھی شکت دینے معنی بھی اور الحزاب جم ہزب کے پارٹی جماعت گروہ کے معنی میں. وہ تنہا کھیلا بے تنہائی انفرادی طور پر یکتا یہ ساری معنی جو ہیں ان لغات کا ہضم کا و واہدہ کا القام نصر جدید میں یہ معنی کھیا ہو الفاظ کا تو اب جو ہیں ہضم الحض وہ دہو ہاں جی اسی ذات نے ہضم الحض اسی ذات نے ہضم وسی داد نے وہ دب بعد میں آئے اس کے تنہا و اکیلا ہی وشیزاد نے تنہا و اکیلا ہی اسلام دشمن گروہوں کو شکر دی حضم شکر دیا کہ اللہ تعالی نے وشیزاد نے اعزا اسلام دشمن تمام گروہوں کو پاو یہود ہو نصارہ ہو مشکل مکھا ہو وہ دب اکیلا بے تنہائی ٹھیک ہے اللہ تعالی نے جو ہے مسلمان لشکر کو ہاں جی فتح دے دے بظاہر دینے میں مسلمان لشکر میں لڑا لیکن جو ہے مثمان لشکر میں اتنی طاقت کہاں سے کہ تین سو تیرہ جو ہے ایک ہزار کے ساتھ مقابلہ کرے تین سو تیرہ جس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے ہاں بے سر سلمانی میں وہ جو اسلحہ سے لیس کو قوم کے ساتھ جنگ کرے یہ اللہ ہے اللہ نے خود قرآن نے فرمایا بھی ہم نے فتح دے دیا ہاں جی تو لہٰذا وہی اللہ ہے جو اپنے دوستوں کی اس طرح مدد فرماتا ہے اور ان کے دشمنوں کو اللہ کی نصرت سے ہی فتح ملتا ہے اگر اللہ نے اپنی نصرت اپنے مومن بندوں سے ہٹا دے تو خارگز فتح ممکن ہے نہیں لہذا و ہضم اللہ وحد و ہضم و تمام اسلام دشمن گروہوں کو جماعتوں کو پارٹیوں کو قوموں کو مذہبوں کو وحدہ اللہ تعالی نے اکیلا بے تنهای. تو اس قطر میں یہ اسی ذات نے تنہا و ہی اسلام دشمن گروہوں کو شکت ہر چند جو ہے میدان میں دشمنان اسلام کے مقابلے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانصار احصاب اترے میدان جامع میں تو ہاں جی تیر و کمان اور تلوار و نیزہ انہوں نے چلائے اصحاب نے چلائے پیامبر کے اصحب نے ہاں جی جیسا علیہ السلام جیسے عظیم حدائے لیکن حقیقت میں فتح و ظفر اللہ ہی کی غیبی امداد سے میسر ہو سکتے کہ جسمانوں کے پاؤں جما کے رہنا ان کو شجاعت دینا ان کو ہمت دینا ان کو حوصلہ دینا ان کو اللہ کے راستے میں مالا دولا جہاد میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں یہ سوال تعالیٰ کی ان کے پاؤں جما کے رہنا دشمن کے دل میں خوف ڈالنا وحشت ڈالنا شکست کا ہاں اور مسلمانوں کو قوی دیکھنا خود کو کمزور دینا یہ سارے جو ہے بہت سے اسباب ہیں جو, جو اللہ صرف کر سکتے ہیں اللہ ہی کی مدد سے ایسی قوت مسلمانوں میں آ سکتی ہے اور دشمن کمزور ہو سکتی ہے اور جو لحاظ جو فتح ظفر اللہ ہی کے جو ہے قبی امداد سے مؤثر ہو سکتی ہے. اور مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط اور پاؤں ثابت قدم اللہ ہی کی مدد سے ہوتے ہوتے تھے اور بہت سے مواقع پر تو اللہ نے حاجی آزمان سے ہزاروں تعداد میں پھر سے بھی مسلمان لشکر کی مدد کے لیے نازل فرمائے اس لیے جو ہے حقیقت میں دشمنوں کو شکست دینے والا اللہ ہی ہے اس لیے اللہ نے فرمائے واہضم آزادہ واہ شیٰ باندھو اس مداخر میں واہ اور کے معنی لا نہیں کوئی نہیں لا اللہ جیسے شیخ چیز کچھ القام اس کے معنی شیخ بنی چیز کے معنی میں خوش بنے اش چیز جس کے ساتھ جو ہے علم و خبر کا تعلق ہو سکے شیخ ہر چیز کو جس کے بارے میں علم کا تعلق پیدا کر سکے کسی بھی خبر کا شی و خبر کا تعلق پیدا کر سکے ان تمام چیزوں کو شیخ ہے اس کی جمع اشائے المنج اللہ میں تو اس طرح کسی بھی موجود کو دنیا میں جو بھی چیز موجود ہے اس کو شیخ کہتے ہیں یعنی جو بندہ نے جو نظرغبی بحث لیا ہے تو لہٰذا اسی طرح کسی بھی موجود کو شے کہتے باد یعنی اللہ کے بعد یعنی اللہ کی مدد اور نصرت کے بعد یہ مراد تھی دی. بعد اللہ کے بعد سے منت یعنی اللہ کی مدد اور نصرت کی مراد دی. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا غلط شع باد یعنی اور اس کے بعد کسی شے کا وجود نہیں اور اس کے بعد کسی وجود نہیں یہ نظیر نقش بندی صاحب نے یہ ترجمہ کیا اور وہ ایک ہے وحدہو ہاں جی اور اس کے بغیر کسی شیخ کا وجود نہیں اللہ ہے اور اس کے بغیر اس کی مدد نصرت کے بغیر وہ وجود دیہ کسی شیخ کا وجود نہیں یہ تجمہ وہ ایک ہے وحدہو اور اس کے بغیر یہ شیخ کا وجود یہ صابری ساغی بعلی شمۃ علماء جنہوں نے عورت بھاجے کی مختصر شرح لکھا انہوں نے یہ تجمہ کیا اور باخرشید صاحب نے یہ تجمہ لکھا اس کے بعد کوئی چیز نہیں صحیح خوشیت کا یہ اس کی امداد کے بعد کوئی بھی چیز مؤثر نہیں ہو سکتی اس کی امداد کے بعد کوئی بھی چیز مؤثر نہیں ہو سکتی ہے علامہ بشیر تجمہ جو بندہ کو دین میں وہ یہ ہے جسے اللہ کی نصرت شامل حال ہو جسے جو ہے جن کو اللہ کی نسرت شامل حال اسے اس کے بعد پھر کسی اور کے امداد کی کوئی ضرورت نہیں یا جو جسے اللہ ملے ہاں جی تو اس کے بعد جسے اللہ ملے تو اس کے بعد پھر کسی بھی شیخ کی ضرورت نہیں یہ تجمہ ہاں جی تو یا جو ہے یہ تجم سے بالکل سادہ ترجمہ کریں جیسے خوشی عالم صاحب نے کیا ہے اللہ کی ذات کے بعد کوشش نہیں یعنی اس کائنات میں اس کائنات میں جو حقیقت ہے وہ اللہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں یہ سب ترجمے جو اپنی جگہ پر درست ہے عبارت عبادت مختصر لاش باموضا ہونے کی وجہ سے ترجمہ مختلف ہوا ہے اور علامہ مرحوم اور بنداکی نے جو ترجمہ کیا ہے اور اللہ اور اللہ کے نصرت کے بعد کسی اور کی کوئی کوئی ضرورت نہیں یہ نصرت یا مدد کا لفظ اس پوری دعا کے سیاح و سبق سے سمجھ میں آتا ہے کیونکہ اس دعا میں نصرت علیہ کا ذکر اس سے پہلے کا دعا ہے اب دعا کا جو ہے ترجمہ پوری دعا کا ترجمہ جو ہے شروع سے ہاں جی تو صدقہ لاش اباد پوری دعا کا تجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکتا ذات ہے جس نے اپنے وعدے کو سچ کرنے دکھائے اپنے بندے کی مدد کی نہ شراب دہو اپنے لشکر کو غلب دیا آزہ جن دہو ہاں اور اکیلے ہی تمام دشمن گروہوں کو شکست دےو ہض ملاض وادو اور اس کی امداد و نصرت کے بعد کسی اور چیز کی کوئی ضرورت نہیں یا اس سے بڑھ کر کوئی شے نہیں اس کا توضیع یہ ہے کہ یہ حصہ جو ہے وہ عظیم دعا ہے یہ لا دع سے لے کر والا شہ تک ہاں جی یہ دعا جو ہے یہ حصہ وہ عظیم دعا ہے جسے اللہ کی پیارے رسول مکرم صلی اللہ وسلم نے فتح مقا کے بعد کعبہ شریف کے پاس آ کر اللہ کی اللہ جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پڑھا تھا یہ دعا کیا تھا اللہ کا شکر جو ہے ادا کرتے اپنے یہ دعا پڑھا تھا یہ اللہ شعر کے کا کالماتی شنا جو جی اس دعا کے بارے میں تفصیل ضیاء القرآن جلد دو پر محکوم ہے وہاں پر انہوں نے لکھا ہے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس روز جو ہے مکہ مکرمہ فتح کیا یہ اس تفصر کے بارت ہے اور قبر شریک کی راجدھانی قہر شرک کی اس راجدھانی توحید کا پرچم لہرایا قہر شرک کی راجدھانی پر جو ہے توحید کا پرچم لہرایا تو خانۂ کعبہ کو پکڑ کر فرمایا یعنی قہر شرک ختم ہو گیا کو ایک پرچمے کعبہ پہ آپ نے تو پھر آپ نے کھانے کعبہ کو پکڑ کر جو ہے فرمایا کھانے کا باغ کے پردے کو پکڑ کر یا دروازے کو پکڑ کر آپ نے یہ دعا فرمایا الحمدللہ للہ سادہ قوادہ ہو یہ پیمبر کے دعا ہے الحمدللہ للہ سادہ قوادہ ہو و نحسر آبد ہو یہ بڑا حصہ جو ہے جو ہماری دعا میں ہے یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے پیارے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر مکہ فتح ہونے کے بعد کعبہ مکرمے پہ جو ہے جاگا اللہ کے حضور میں آپ نے یہ دعا کلمات پڑھا تھا مش اللہ کا شکر ہے تجمہ جس نے اپنا وعدہ سچا کیا اور اپنے بندے کی امداد فرمائی اور تمام کافروں کے لشکروں کو اکیلے شکست دے لہٰذا دعا کا یہ حصہ حضور پا صلی وسلم نے اس اہم موقع پر فرمانے کی وجہ سے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ دعا ہونے کے ساتھ ساتھ فتح مبین کے شکرانے کے طور پر آپ نے فرمایا تھا یہ مقندرہ دعا ہاں جی لہذا جو ہے اس دعا کی اپنی جگہ پر بڑی اہمیت ہے کہ یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے پیارے نبینی فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے درگاہ میں شکرانے کے طور پر آپ نے پڑھا تھا یہ مقندرہ دعا جو ہے تو الحمدللہ جو ہے پیراگراف نمبر جو ہے لال نمبر چوالیس بھی ملک الجوال میں سے اختتام ہوا کال جو ان شاء نمبر 45 جو ہے ہم بڑھیں گے ہی دعائے اراد فتح میں سے